بارك الله فيكم الحمد لله في الذي علمنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين تبارك الرحمن ارى يا ورشاء ان الحكم في درب الطرقين الا صاحبها أبطل सवाल ये है नकनी पड़ने की जरूरत है राखिर हम क्यों सीधा से नगरी को पड़ेगी वस्त्र के बाद सीधा से नकनी को मौजूद है जो बड़ा ही अहम इंतहाई दिल्च और रोह पर वजूर है یہ وہ موضوع ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے ایک ایسی شخصیت کا تعارف آپ کو حاصل ہوگا جو سارے لوگوں میں سب سے افضل سارے لوگوں میں سب سے اشرف سارے انصادوں میں سب سے بزرگ انسان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احس اللہ واجواج اللہ واجہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سارے لوگوں میں سب سے اچھے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ تخاوت کرنے والے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر انسان تھے سیرت سام کریں گے ایک ایسے ایک ایسے انسان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے جو سارے لوگوں میں سب سے افضل اور سارے لوگوں میں سب سے بہتر انسان تھا اس کے اچھے ہونے کی گواہی نزدیک والوں نے بھی تھی دور والوں نے بھی لی اس کے اچھے ہونے کی گواہی دوستوں نے بھی کی اور دشمنوں نے بھی کی ہے بٹ سرکرام وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم اسی نظرے سے واپس آ رہے تھے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے درختوں کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور فیللہ کے لیے لیپ اس کے بعد ایک آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا بدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی اللہ و قبل نہیں کون آپ کی مجھ سے حفاظت کرے گا نبی اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ میری اس سے حفاظت کرے گا اس کے ہاتھ میں کپاہٹ تاریخ ہوئی تلوار جس کی پھر صلی اللہ علیہ و سلم نے اس طلوار کو اپنے ہاتھ میں دیا اور اس سے کہا اب بتا کو لیا اس نے آپ سے کہا بدلہ دیتا ہے تو اچھا بدلہ دینے والے بن جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا رسول اللہ کا گواہی دیتا ہے کہ اللہ آپ سے کوئی سب کا نہیں اور بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اس نے کہا میں تو اس کی گواہی نہیں دوں گا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اب میں آپ سے میں لڑوں گا اور میں جو آپ کے ساتھ لڑیں گے اس کے ساتھ میں ان کا ساتھ دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رات پر سو دیا تو وہ اپنے قوم کے پاس جاتا ہے اور قوم کے پاس آ کر کہتا ہے جی تم خیر ارے میں ایک ایسے انسان سے مل کر آ رہا ہوں جو سارے لوگوں میں سب سے افضل سارے لوگوں میں سب سے بہتر انسان ہے مطلب سا نہیں نکلا یہ ہے سیرت نبوی جب آپ سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے ایک عام انسان کی زندگی کو نہیں پڑھنے جا رہے ہیں ایک ایسے انسان کی زندگی کو پڑھنے جا رہے ہیں جو سارے انسانوں میں سب سے افضل سارے انسانوں میں سب سے بہتر انسان تھا یہ وہ انسان صادق کے سارے انسانیت کے لیے مثال اور رہنما ہے یہ وہ انسان ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے اس وسنا بنایا ہے بلاسبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اس و بہترین نبنا ہے سیرت نوی ایک ایسا باغ ہے جس میں ہر قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور یہ پھول ایسے ہیں زندگی کے مختلف میدانوں میں کام آنے والے ہیں جب آپ کو معلوم ہوگا حالت عمل میں کیسے آپ کو رہنا ہے حالت فوج میں کیسے آپ کو رہنا ہے اقلیت میں جب ہوں گے آپ کو کیسے رہنا ہے اقلیت میں جب رہے گے آپ کو کیسے رہنا ہے تو میں آپ ہی دکھ رہا ہوں یہی وہ سیرت ہے تو ہمیں یہ درد دیتی ہے ہم اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا سلوع کریں اپنے اقریبا کے ساتھ کیسا سلوع کریں اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا شروع کریں یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کا علم ہمیں سیرت کے نقوی سے پہنچتا ہے اور برادران اقلاق یہ وہ سیرت ہے جس سے اس بات کا علم ہوتا ہے یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے کن کن مراحل سے گزر کر پہنچتا ہے اور اس دین کو پہنچانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں اور اس دین کو پہنچانے میں صحابہ اکرام نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں تو اس سے یہ دین جو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں پہنچا ہے اس دین کی اہمیت اس کی اہمیت، اس قدر اس قیمت کا اندازہ سیرت نبوری سے ہی آپ کو ملتا ہے لہٰذم سمیر اکرام آج سے ہم سیرت نبوی کے درد کا آغاز کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ جان یہ بہت ہی وسیع مقمون ہے اسے ایک مجلس یا دو مجلس میں ختم کرنا مشکل اور ناممکن ہے تو ہم آج انشاءاللہ نبوت سے پہلی کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے نبوت سے پہلی کی زندگی کو کیوں پڑھیں گے اس لیے کہ بعض وسلم کرام نبوت سے پہلی کی زندگی ہے یہ وہ زندگی تھی جس میں اللہ عز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بات کی زندگی کے لیے تیار کیا ہے آپ دیکھیں گے کیسے کیسے مراحل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مانتے ہیں بلکہ یہ وہ زندگی ہے جسے اللہ نے بعد کی زندگی کے لیے بطور گواہ پیش کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے قوم سے کہہ دو جو آپ کو جتلا رہی ہے جو آپ کو آپ کے راستے میں کاٹے بچھا رہی ہے اس قوم سے کہہ دو فقط لبی تم عرم قبلی افلا میں اس سے پہلے عمر کا ایک بڑا حصہ تم نے گزار دیا کیا تو نقل نہیں رکھتے کیا تو سب نہیں رکھتے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبوت کی پہلو کی زندگی کس قدر اہمیت کی حامل زندگی ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو آپ کو اہم بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ کیا تھا کیونکہ انسان کو اس کے نصب کے ذریعے پہچانا جاتا ہے وہ آبی نصب کا ہے یا وضع اور کب تک نصب کا ہے حتیٰ کہ حضرت روم نے جب ابو سفیات سے پوچھا جب اسلام نہیں لائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی سوالات کیے اس سوالات میں پہلا سوال میں تھا یہ جو نبی تم میں بھیجا گیا ہے اس کا تم میں کیسا نصب ہے تو ابو نے جواب میں کہا کہ یہ ہم پہ صاحب صاحب نصب ہے تمہر نکلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ کے والد ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد الاشم بن عبد اللہ تک حسب کرسم نامہ ہے بالکل صحیح نسب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ادنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک جو نصب ہے اس میں ورخیم کے درمیان اختلاف پایا گیا ہے لیکن فی الفاق یہ بات صحیح ہے کہ ادنان اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اور آپ جانتے ہیں اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں وہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ نصب تک ہے اور اس بارے میں اتفاق ہے کہ عدلان اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل نامہ ہے والد کے طرف سے اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی طرف سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام عاملہ تھا اور ان کے والد کا نام رحق تھا ان کے والد کا نام عبد اللہ ان کے والد کے نام زہرہ اور ان کے والد کے نام قلعہ یہ قلعہ وہ شخصیت ہے کہ جہاں ندیا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نصف والد کے طرف سے بھی ملتا ہے اور والدہ کے طرف سے بھی ملتا ہے, ہے آپ صلی اللہ علیہ والد کے طرف سے بھی ازان سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے والدہ کے طرف سے بھی ادبان سے تعلق رکھتے ہیں تو والد اور والدہ دونوں حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصف عالم ہے جہاں تک اخلاق کی, کی بات ہے کلاس کا عدم نام عروہ یا حکیم ہے لیکن چونکہ یہ کتوں کے ذریعے کھیلا کرتے تھے اس لیے اس کو کلاب کہا گیا کیونکہ عربی میں کتوں کو کلاس کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ سب یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش کا قبیلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہازی وجہ سے جو ہے کہا گیا ہے نقب قریس تھا اسی لیے ان کی اولاد کو قریش کہا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم اس طرح سے گریش کے قبیلے سے تھے اور آپ کو یہ بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے پردادہ کا نام ہاشم تھا اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم ہاشمی خاندان کہلائے تو خلاصہ یہ ہے ہمارے لکی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے آپ کے دادا کا نام عبد المط ہے اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم ہے اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہاشم یہ خاندان کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علّم کے نسب نامہ میں جو شخصیات ہیں یہ شخصیات بڑی سبتیات ہیں لیکن ان شخصیات میں چار شخصیتوں کو بڑی شہرت ملی ان میں سے ایک وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے طبیل پریس میں کس کو بڑی اہمیت ملی کہ کس کا اصل نام غیر تھا بچپن میں یہ بھی हो ہو گئے تھے اور اپنے والدہ کے ساتھ ملک کے के کے قریب قبیل علم پیدا ہوتے تھے وہیں پڑے وہیں پڑے اور جب آ کر سے بھی مکہ آئی تو مکہ آنے کے بعد کھانا کعبہ یہ متوجہ ہو چکے تھے اور چونکہ پریش کو خدا نے مکہ سے باہر کر دیا تھا یہ جب مکہ آئے تو پریش کو جو مکے سے باہر تھے ان کو لا انہوں نے مکہ میں کیا ہاتھ میں کبے کے شمار میں ایک گھر بنایا جس کا نام دام الزوا ہے جو مکہ کے قریض کے اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا بلکہ پانی میں تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ قریش کا جھنڈا اور کمال بھی اسے کے ہاتھ میں ہوتا تھا جو ہے اسی کے مقابل میں کوئی شخصیت اس وقت مکے میں موجود نہیں تھی اور مکہ والے کوئی بھی کام اسے کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے اسی کے انتقال کے بعد یہ ساری چیزیں کس کے خاندان میں رہی لیکن اس کے بعد اس خاندان میں جو بڑی شخصیت آئی ان کا نام ہے ہاشم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ ہیں انہیں واضح بکا کا سردار تھا جاتا ہے حاسم کا عصل نام امر حاسم کا جسے پس کا نام زید تھا حاسم کا عصل نام عمر تھا ان کو حاسم کیوں کہا جاتا ہے ان کو حاسم اس لیے کہا جاتا ہے عربی میں ہر سب کا مانا توڑنا اور توڑنے والے کو حاسم کہتے ہیں یہ حد کے نویے جو ہے مختلف موقعے سے روٹیوں کو توڑ کر شوربے میں بھی تھے۔ और शोरबे में भीगो कर दुणों दुणों जो है लोगों को लोगों के लिए छोड़ देते थे लोग खाएँ इसीलिए इनको जो है हाशिम कहा गया है तो हाशिम के तलुक से ये आता है कि हासिम ने जो है अरबों के लिए इजारों के दो सफर इजाद किए कि गरबा में एक जानवदा है और शरमा में एक जानवदा दाड़े में यमन की तारीफ और गर्मी में शात की जानी सफ़र का इंतजार किया और सिलसिले में दोनों मुल्कों के जिम्मेदारों से بھی دی کہ اللہ میں اس سفر کا ذکر کیا ہے حاسم کے تعلق سے کہ حافظ ایک بار کے لیے شام جاتے ہوئے مدینہ منورہ میں جس کو اس زمانے میں اس صرف کہا جاتا ہے مدینہ منورہ میں تیار کے دوران انہوں نے بلعظی بن نجار کی ایک خاتون سلمان بن سے عامر سے شادی کر لیے رہے پھر اس کے بعد وہ شان پہ نالے گئے اور وہی فلسطین کے مشہور شہر رزا میں انتقال میں گئے جب یہ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے ان کی بیوی سلمہ حمل سے تھی اور بعد میں بچہ پیدا ہوا چونکہ سر پہ سفیدی تھی اس لیے لوگوں نے بچے کا نام شیبہ رکھا شیبہ کے بالکل بڑھاپا کے لیکن نئے اس بچے کی ماں کو معلوم تھا کہ اس کے بعد کے خاندان کے لوگ کون ہیں میں اس بچے کو معلوم تھا کہ یہ بچہ مدینے میں پر برس کے لڑکا کے مدینہ میں جائے کہ اس وقت یصر کہا جاتا تھا یصرف میں پرورش پا رہا ہے تو یہ اپنے بھائی کے بچے کو لینے کے لیے مدینہ ہے اور مفت سنیش کے بعد بچے کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی سواری میں پیچھے بیٹھا کر جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے لوگوں نے سمجھا کہ یہ متعلق کا غلام ہے اس لیے لوگوں کو کہا جانے کہ لگے میرا غلام نہیں بلکہ یہ میرا بھائی کلر کا ہے لیکن اسی نام سے مشہور ہو گئے تو عبد المطلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں ان کا اصل نام صاحبہ لیکن جو کہ ان کے تشاع اپنی سواری میں بیٹھا کر مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے تصاف متعلق کے غلام ہیں جسے اپنے متعلق کہا اور اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے اپنے مصنف کا لقب جوار تھا مطلب اپنے مصنف کا لقب فیاض تھا یعنی بہت زیادہ دودھ و سخاوت کرنے والے اور اس قدر سخاوت میں مشہور ہو گئے تھے ان کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہو گیا تھا زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی پر وحشی جانوروں اور کو کھلانے والا ان تھا اب المت انتہائی خوبصورت اور عظیم ان کے زمانے میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہیں تھا اور وہ مکے کے سردار بھی ہوئے مکے کے قابلات اور قافل کے ذمہ دار ہوئے ابو طالب کے زمانے میں ایک عظیم واقعہ یہ پیش آیا کہ ابوطانب کو خواب میں دکھلایا گیا کہ زمزر کا خوا ہے اسے وہ کھوج رہے ہیں ہوا یہ ہی کہ بلو جرم جب مکہ سے نکل گئے تو نکلتے ہوئے انہوں نے زمزم کو پار دیا تھا اور اس کے رشادات کو مٹا دیا تھا تو عرصے تک لوگوں کو زمزم کے بارے میں علم نہیں تھا کہ زمزر کا کنواں کہاں ہے تو عبد المط کو خواب میں دکھایا گیا کہ فلاں شریف زمزم کا کنواں ہے اور اس طریقے سے وہ اپنے ہاتھ پہ سوچ رہے ہیں جب آپ مختلف زمزم کرتے اور دیگر آپ ہی کیوں شرف حاصل کریں گے ہم بھی آپ کے ساتھ شرف حاصل کریں گے مگر انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی نوبت لڑائی تک آپ سوتے یہ ہوا کہ فیصلہ کے لیے کسی قائد کے پاس جائے لیکن آپ کرنے کے دن واقعہ پیش آیا واقعہ یہ پیش آیا کہ جہاں ان لوگ ٹھہرے ہوئے اور یہ جگہ ٹھہرے سے پیاس لگی ہوئی تھی دیکھا کے جہاں ہیں جس کے خود سے پالو نکل رہا ہے بغیر واپس آ گئے اور عبد المط کو یہ شرط دیا گیا وہ خود ہی زندر کا سوا سوچے لیکن عبد المطلی کا سوت سوچ رہے تھے اور مہارجہ کر رہے تھے اس وقت عبد المطلف کے پاس سوائے ایک لڑکا حارث کے کوئی اور نہیں تھا اس وقت انہوں نے نظر یہ مانی تھی اگر میرے دس لڑکے ہو جائیں کیونکہ لڑکے نئے ہونے کی وجہ سے میرے پاس مقابلے کی تعریف نہیں اگر میرے دس لڑکے ہو جائیں ان میں سے ایک لڑکے کو اللہ کے لیے جمع کروں گا اور ہوا یہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دس لڑکے عطا کیے اور اس کے بعد جب یہ لڑکے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو ان میں سے پورا اخبار نکلا عبداللہ کے نام پہ جو آخر کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو لے کر گئے کہ میں کسی کاہم کے پاس چلے تو آخر میں اس کا مشورہ دیا کہ یہ کام کرو کہ تم عبد کے بدلے فضیا چلو اور اس طریقے سے کہ ایک طرف عبداللہ ہو اور دوسرے جانب جو ہے عبداللہ صلی اللہ علیہ عبص فضیا ہوں دونوں تیر نکالا جائے تو کے دس, دس اونٹ فضیہ اور ادھر عبداللہ اگر دس اونٹ پر تیر نکل جا رہا ہے تو دس اوٹ جمع کر دیں اگر عبداللہ پہ تیر نکل رہی ہے تو مجھے بالکل بڑا اس طریقے سے ہوتے ہوئے سو اونٹ ہو گئے اور سو اونٹ کے بدلے عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا اور سو اونٹ جمع کیے گئے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ کہتے تھے میں دو زب کا لڑکا ہوں ایک اسماعیل علیہ السلام ہے اور یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میلے کو دیا گیا تھا اور آپ کے والد کے بدلے سو روپے کا دیا گیا تھا جلال اسلام اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کا نسب کہ آپ اپنے والد کے طرف سے بھی اور اپنے والدہ کی طرف سے بھی دونوں طرف سے آپ کا نسل آپ کا نسر ادان سے اور آگے چل کر اسماعیل علیہ وسلام سے ملتا ہے اور آپ کے خاندان میں ایسے ایسے لوگ آئے کہ جو اپنے وقت کے اپنے زمانے کے محدت افراد تھے بڑے کے سردار تھے اور اسی ذریعے سے اس وقت کے لوگوں کے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے تھے عبد کے زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس کا نام واقعہ فیل ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فیل میں تذکرہ کیا ہے وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابراہا اس ابراہ نے لوگوں کو مکہ سے پھیرنے کے لیے یمن میں ایک کعبہ بنایا تھا جس کا نام تھا کلیہ اور یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ کعبے کے بجائے मुलैय का हज करे मुलईस काफ़ करे इसका उबरा करे लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं सकते उसके बाद सिंह ने लिखा है कि किसी अरबी साहिद ने वहाँ पर गंदगी कर ली आखिर वो पहले ही जब में था अब उससे उसने ये कहा जब तक मक्के के काब को न जाए तब तक लोग मुलैय का अस्व नहीं करेंगे अब बड़े लश्कर को लेकर निकला मक्का की जानव اور آج میں جو بھی قبیلہ معاوضہ کرتا اس کو جو ہے اس سے لڑائی کرتا اس کو شکست دیتا اور یہاں تک کہ وہ مکہ کے قریب مکمل جگہ پہنچا اور اس کے آگے مینا اور مدلفہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے وہاں جو ہے وہ جا کر اپنا قیام کیا تو وہاں اس کا اس وادی کا نام وادی ایک محتر ہے یہاں کہتے ہیں کہ اس کے دن میں ایک سن قلعہ خوف دار ہوا اور اس کے فوجیوں نے مکہ والوں کے بہت سارے اونٹ بھی لے آئے جس میں عبد المصلف کے بھی دو سو اونٹ تھے عبد المصنف بادشاہ کے پاس آئے ابراہ کے پاس آئے اور آ کے اپنے اونٹ کے تعلق سے بات کی ابراہ نے کہا میں تمہیں سمجھ رہا تھا کہ تم اپنے قوم کے سردار ہو تم مجھ سے کہو گے کہ میں واپس چلا جاؤں اور کعبے کتنی حفاظت کرو گے اس کے بجائے تم مجھ سے اپنے اونٹ کے بارے میں بات کرے نا عبد المطیف نے اس موقع پر ایسی بات کہی ہمیشہ کے لیے مقلا بن گیا کہ میں اونٹ کا مالک ہوں اس لیے اونٹ کے تعلق سے بات کر رہا ہوں وہ ان پر گھر کا ایک مالک ہے وہ ضرور اس کی عفاظت کرے گا اور اس سے آپ وہاں کے سلے میں اور بھی خوف بیٹھ گیا آخر عبد المتدید نے جب دیکھا کہ بڑے لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو انہوں نے پولیس سے کہا کہ اپنے گھروں کو خالی کر کے پہاڑوں پہ چلے جائے اور خود کعبے کے پاس آئے کعبے کے دروازے کو پکڑ کر بڑی دعائیں کی اللہ سے حفاظت کرے اور جس وقت ابراہ مکے کے دالی آگے بڑھ رہا تھا اس کا جو ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا لیکن گائے اور بائے ہاتھی جا رہا بائے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ تھا तो ऐसे ही कशिरतर के, के आरम में, में और इन लोगों का झूठ आया और हरेक के हरेक पास तीन पत्थर में एक दो पत्थर दो गांव में और इस तरीके से झूठ का झूठ आता और फसल बरसा के चले जाते थे और छोटी छोटी कंक्रिया होती थी और एक प्रक्रियों के ताल्लुक से आता कि जिसके जिसम पर गिरते थे उसके जिसम में स्वत कर देते थे और घुला देते और इस तरीके से फौज में भगदन लग गई और भगदर में बहुत सारे हालात हुए اور ابراہ کے حالت یہ کہیں اس کا ہاتھ کہتا کہیں اس کا جو ہے بازو کہتا آخر جب وہ یمن پہنچا ایک, پر، ایک کے بعد میں ہو تھا اور دل پسا اور وہی پت جو ہے وہ مر گیا تو غلط کی ابراہ کا جو واقعہ ہے یہ بھی عبد المطیب کے دور میں پیش آیا اور یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضائب سے پچاس یا پچپن دن پہلے پیش آیا ہے تو عبد المتدید نے اپنے لڑکے عبداللہ کی شادی عاملہ جنت وہاں سے کر دی اور یہ عاملہ عاملہ جنت وبی الحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ تھیں یہ بھی قریض کی سب سے بلند پایا خاتون تھی عالی و سب مطلب کے حامد تھی شادی کے بعد ہی سے یہ امید سے ہو گئی اور عبد نے اپنے لڑکے عبداللہ کو تجارت کے لیے شاد کے جانے بھیجا تو یہ شار کے جانے پہ شام واپس آتے ہوئے مدینے میں में ہوئے انتقال کر گئے جب مدینے میں انتقال کر گئے انہیں مدینے ہی میں دفع کر دیا گیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے میں اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اس تاریخ کو پیدا ہوئی اس کے تعلق سے مورف کا کہنا مولسین کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ربی الاول کے مہینے کی تاریخ کیا تھی اس سطح میں نے اختلاف ہے بعض بارہ کا بعض میں نو کا بعض سے دو ربی کہی ہے تو اس میں فلقی حساب سے جو تاریخ سب سے زیادہ صحیح معلوم ہوئی ہے وہ ہے نو ربی کی تاریخ بیا وہ سال اس سال واقع پیر پیش آیا اسی سال ہم بدلول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ مگر وہ دن پیر کا دن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا پیر کے روزے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم یہ وہ دن ہے جس نے میری پیدائش کیا جس سے یہ بات معلوم, ہو, معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ तीन के रोज हुई है और ये का मेला था लेकिन चालीस के बारे में इतना है वो दो रफेलेबल है या बारह रफेलेबल है और अरबी के अंग्रेजी के हिसाब से अप्रैल का मेला था पाँच सौ और अप्रैल की मैच बाईस तारीख बताइस के वक्त से का काम अब्दरमन मुजी त वालदा शिफात आमल ने अंजाम दिया اور آپ صلی اللہ علیہ و کو جو خاتون گود چلایا کرتی تھی ان کا نام تھا ام احمد اور ان کی عم احمد کہا جاتا تھا ان کا عصل نام برکا تھا اور انہیں سے زیدن حادثہ کی شادی ہوئی جن سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے پدل ہوئی اور اسامہ رضہ تعالیٰ کو تعلق سے کہا جاتا تھا وہ رسول اللہ رسول ہے صلی اللّہ علیہ وسلم, وسلم کے چہیتے تھے اللہ تعالیٰ نے امن پر فضر کیا کہ انہوں نے دور نبوت پائیں، اسلام لائی ہزرت سے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پانچ چھ ماہ بعد ان کی افات ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی عام الفین جس سال ہاتھی کا, واقع کا واقعہ ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وادت ہوئی مہنا اول تھا ایسا ستالیس نو بارہ تاریخ تھی اور وہ پیر کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کام نے گود چلایا کرتی تھی امن تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لوڈی تھی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجات سے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ وسلم نے بسایا ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو قابل میں بسایا تھا اس وقت میں دعا کی تھی وقت بنا وہی میں رسول امد ہوں اے ہمارے لطف ان میں ان میں رسول کو گے تویم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے طور پر بشارت مبشرا بسارت تھی رسول احمد میں بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے پاس آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا تو آپ نے بنایا کہ جب میری ماں نے جب میری ماں نے میرے حمل اٹھائی تو اس وقت میری ماں کے جسم سے ایک دارا رول نکلا جس سے جو شام کے محلد اوسد ہوں گے تمرا علیہ السلام اس طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وی تو آپ کی والدہ نے عبد المطلف کو خوشخبری سنائی اور پیغام بھیجوایا سادہ اور پڑھا خوش خوش تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ خانہ کعبہ گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی شکریہ ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا جب لوگوں نے کہا آپ نے محمد نام کیوں رکھا ہے کہا میں نے اپنے بچے کے نام محمد کس امید سے رکھا ہے تاکہ اس کی تعریف کی جائے کیونکہ محمد کا نام ہے وہ شخص اس کی تعریف کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مشہور نام تھے ایک نام تھا محمد اور دوسرا نام تھا احمد محمد مطلب اس کی تعریف کی جائے یہ اس میں مقبول ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اسی لیے وہاں سے رام عفان مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت کے بعد یعنی گالی دیتے تھے تو محمد کے के گالی دے دیتے تھے مزمن کہتے تھے یعنی پورا شخص تو نبی اکبر صلی اللہ علیہ و سلّم اس موقع پر کہا کرتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے انیس کے گاڑیوں کو عفان مکہ کے گاڑیوں کو کیسے اسے بیچ دیا ہے یہ لوگ مزمن کی گالی دیتے ہیں جب کہ محمد اور ایسے آپ کا دوسرا جو آپ احمد ہے احمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کی جو زیادہ تعریف کے قابل اور دوسرا معنیٰ یہ ہے زیادہ تعریف کرنے والا اللہ حضر اذر کہ آپ کو زیادہ تعریف کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تو اس طریقے سے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ عرب کے دستور کے مطابق عبد المطرف نے ساتویں دن افریقہ اور خطرہ کیا اور لوگوں پوش، لوگوں کی دعوت کی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ رضا کے مراحل کیسے کیونکہ انسان پیدا ہونے کے بعد رضا کے مراحل آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے آپ کو اسی کے بعد ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کو مسلم کو دودھ پلایا اس وقت ان کا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام تھا مسرو اور شعیبہ نے آپ سے پہلے آپ کے فساد حمزہ بن عبد المصلف کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن کی الصلہ اس طریقے سے شعیبہ دودھ پینے کی وجہ سے یہ تینوں مسرو حمزہ بن عبد المصلف اور ابو سلمہ ابوالسلہ بل عبدالی یہ تینوں آپ کے رضائی رائب اور خاتون جو نے آپ کو دودھ پلایا ہے وہ حلیمہ سازیہ تھی جو کبھی نہیں مدو سات نے ہوا دیتی تھی حلیمہ سعدیہ کا واقعہ بڑی تفصیل سے آپ جانتے ہوں گے عرب کا دستور یہ تھا کہ یہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے اور باہر کی کے گاؤں کے آب و ہوا کی خاطر اور تعلیمی زبان کے اقسام کی خاطر अपने बच्चों को जो है बदली औरत पक्का हवाले कर देते थे ताकि गाँव में गाँव की फिस्तर अच्छी होती है वहाँ उनकी हो और सी और सही जबान होती है तो सही जबान को हासिल कर सके इस तरीके से बदली औरतें गाने बजाए पक्का आया करती थीं और जो लोग मौजूद होते थे इन्हें अपने साथ ले जाया करती थी इसी दस्तूर के मुताबिक बदोसा बकरी इतने, इतने हवा की कुछ औरतें पक्का اور دیکھا کہ مکے میں مولود نامولو جتنی سے آئیں ہر عورت پر ندیا گرم صلی اللہ علیہ وزن کو پیش کیا گیا لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو انہوں نے جو کو لے سے انکار کر دیا وہ جو ان سے خواہش کہتی کہ اس کا بات ہو اس سے کچھ دولت ملے گی اس سے کچھ مال ملے گا جب اس کا بات ہی نہیں تو دولت کہاں سے ملے گی آخر میں حتیٰ کے حلیمہ سازیا کو پیش کیا ہے انہوں نے انکار کر دیا لیکن آخر میں جب حلیمت آدھے نے دیکھا کہ بچہ یہ مل رہا ہے انہوں نے اپنے شوق سے مشورہ کیا کہ آخر ہم خالی ہاتھ واپس آنے کے بجائے اسی لڑکے کو اپنے ساتھ دینے دے دیتے ہیں شاید اللہ دو تر اس کے بدولت رکھتے دے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم آئے اور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے جب یہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے سیمے میں گئیں اور اپنے گور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکلسلم تو کہتے ہیں کہ سینہ میں اب ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیلاب گئے اور حلیمہ سعدیہ کیا لڑکا جو دودھ میں ہونے کی وجہ سے رات بھرتا تھا نہ خوش ہوتا تھا نہ ماں باپ کو سننا چاہتا تھا یہ خود سراب ہوا اور سیلاب ہوا اور اسی طریقے سے دونوں نبی علیہ وسلم اور حلیمہ سعدیہ لڑکا یہ دونوں جو ہے آرام سے رات کو سنے ان کے ساتھ ایک کوٹنی بھی تھی جس کے کھن میں دودھ وغیرہ نہیں تھا لیکن کہہ رہے کہ اس کے کھن نے بھی دودھ بھرایا اور اس کا جلد دودھ بڑا ابڑا چاہ رہا تھا حلیمہ سادیا اور ان کے شوہر دونوں مل کر خوب دودھ پی اور سیلاب ہو گئے اور صبح سے چلنے لگے تو حلیمہ سادیا کے پاس ایک گدی تھی جس پر وہ بیٹھن ہوئی تھی جی. مریم تھی جو سب سے پیچھے رہتی تھی لیکن جب نبی اکرم سلم کو بٹھا کر حلیمہ سعدیہ چلنے لگی تو یہ نبی صرف سے آگے دور میں لگی تو لوگ پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کیا یہ وہی نبی ہے جس میں تم آئی ہو یا کچھ قلاوت اور نبی ہے وہ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے ساتھ ہی برکتوں کا ظہور ہو گیا اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کا جو علاقہ تھا وہ علاقہ انتہائی عہد زدہ علاقہ تھا جانور چلنے جاتے تھے, <خصوص> جو تھے. لیکن حلیمہ سازیا کے جانور جانور تھے اس, کہ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے کی وجہ سے اس گھر میں برکشوں کا ظہور ہوا اور اس طریقے سے جو مربت اور پاکہ مسجد کی وہ دور ہوئی اور جب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سازیہ کا دودھ پیا اس وجہ سے حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی ماں بنی اور ان کے شوہر حالف آپ کے رضائی ماں بنے حلیمہ کے والد نے وہ آپ کے رضائی نانا بنے اور اس طریقے سے حلیمہ سازیہ کے لڑکے ابلبا اور لڑکی انیسا اور ددامہ جن کا لقب سیما تھا یہ آپ کے رضائی بھائی اور بہن جس طریقے سے رضاحت کی وجہ یہ نئے رشتے پیدا کریں اور آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاحت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے ولادت سے حرام ہو جاتے ہیں جس طریقے سے ولادت سے رشتے بنتے ہیں اس کے انداز سے, سے, سے, سے, سے رضاحت کے بھی رشتے بنتے ہیں ولادت سے وہ رشتے حرام ہیں جن انسان شادی نہیں کر سکتا ہے کے بھی وہ حرام جاتے ہیں اب اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے اور اس دوران حلیمہ سعدیہ کا معمول یہ تھا ہر چھ ماہ بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ لے آتی آپ کے والدہ سے دیگر رشتے داروں سے ملاقات کرتی پھر جو ہے لے جب دو سال کا دو سال کی مدت پوری ہو گئی جو دودھ چھڑا کی مدت ہے تو حلیمہ سعدیہ نے دیا اور اس دوران پختہ اور مضبوط کا خیال یہ تھا کہ کچھ اور کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا جائے اور ہوا یہ ان دنوں میں مکہ میں کوبا پھیلی ہوئی تھی بیماری پھیلی ہوئی تھی حلیمہ سادیا نے اس کو بہانا بنا کر مکہ میں غبا پھیلی ہوئی ہے بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس بچے کو اس بیماری سے دور رکھنے کے لیے آپ اجازت دیں تو مزید کچھ سال میں اپنے پاس رکھو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے رضا مندی کا انتہا کیا تو علی مسادہ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر اپنے علاقہ بنو ساتھ اور اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیم سادیا کے گھر میں رہتے ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسوس کا واقعہ ہے کہ حلیم سادیہ کے گھر کے پیچھے ہی حلیم و سادیہ کے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے اچانک دو فرشتے آئے اور انہوں نے آپ صلی کو پکڑا اور نکال دیا کو کیا کیا سینے سے آپ کے دل کو نکالا دل کو چیرا اور سینے میں رکھا اور سینے کو سی دیا اس واقعے واقع ہو رہا تھا اتنے میں صادیہ کا لکھا. عبداللہ آپ کے ساتھ کھیل رہا تھا گھبراتا ہوا ماں کے پاس پہنچا اپنے ماں کے پاس آ کر کہا کہ کسی نے محمد کو دیا ہے محمد کو چہرہ کر دیا ہے, تو کسی نے محمد کو کر دیا ہے۔ دیا اور تعالیٰ کہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا اس واقعے کے بعد حلیمہ سادیا ڈھلا گئی کہ پتا نہیں جی کیا واقعہ پیش آ گیا ہے شاید کا مسئلہ ہے لبی اللہ کر کے والدہ کے پاس ہیں اور کچھ سہانہ بنا کر حوالہ کرنا چاہتی ہے تو حلیمہ سادیہ کہتی ہیں تم کو بڑے شوق سے لے کر گئی تھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے واقعہ کیا رکھتا ہوں میرا پھر حلیمہ سعدیہ نے پورا واقعہ پورا مادلہ بیان کیا تو آپ سمندر کے والدین نے کہا یہ کہ بات تم چھوڑ دو شیطان کر میرے بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب میں حمل سے تھی میرے جسم سے ایک نور نکلا تھا جس سے دوسرا شان کے دوسرا کے محنت روشن ہو گئے تھے اس لڑکے کا اپنا ایک مستقبل ہے اس کی آگے شان ہونے والی ہے تم چلے جاؤ بھگڑاؤ میں اس طرح کے سہنی مسالے جوابی اس وقت ہماری ندی صلی اللہ علیہ کی عمر چار سال چار سال او مہنچنے کے بعد حلیمت صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے آبوش میں ہیں اپنی والدہ کے آبوش میں تھے رشتے داروں کے درمیان میں تھے آپ کو بوت کھلایا کرتی تھی اور اس ہوا ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے یہ کہا کہ آپ کے جو ننیالی رشتے ہیں تو جہادہ ان سے के लिए لیے مدینہ لے جایا جائے, جائے جس طریقے سے آپ لوگ اپنے والدہ دادا اور के احمد کے ساتھ مدینے کے جانے سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے جو دادا تھے غلط یا نام صحیح تھا ان کے والدہ اصل مدینے کے ان سے گنانے کے لیے لے گئی اور وہاں جانے کے بعد تقریباً ایک ماہ تک رہی جب واپس آئے تو آپ کے والدہ بیمار ہو اور ہی میں ابوا بھی جگہ پر آپ کے والدہ کا انتخاب ہو گیا پر وہیں آپ دفن بھی کر دیا گیا استعرین کا بھی آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے وہ اس طریقے سے پیدا ہوئے ہی تھے یہ تینی حالت میں اور چھ برس کی عمرے وقت نہیں پہنچے ہیں کہ آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اب امر احمد سے بولتے آپ رہے اور اپنی مسنت کی کفالت میں آ نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد ایک مطالعہ ابوا سے آپ کا گزر ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے والدہ کے لیے مقرر کی دعا کرو مگر آپ کو اس کی اجازت نہیں دی گئی مگر پھر آپ نے اللّہ نے یہ دعا کی کم سے کم قبل کی زیارت کا تو وقت دیا جائے تو اللہ نے کی زیارت دی تو آپ اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میں اپنے ماں کے لیے ادر کی دعا کروں مجھے اس کی دادت نہیں دی گئی لیکن مجھے اس کی دی گئی کہ میں اپنے ماں کی قبر کی اجازت کروں اللہ نہ خبروں کی تجارت کرو کیونکہ خبروں کی زیادہ سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اب اس کے بعد آپ اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں تھے اب آپ دیکھیے اس انداز سے نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور اس نئی مصیبت سے ان کا زخم اور حالا ہو گیا عبد المتدید اپنے بچوں سے زیادہ ہمارے رضی صلی اللہ علیہ وسلم تھے گود میں بیٹھاتے تھے پیٹ پر ہاتھ رکھتے تھے اور ان کا خاص فرش جس کو ان کی علاوہ کوئی نہیں بیتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص فرش پر بیٹھاتے تھے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی نق و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا بیٹا آئندہ اس کی ایک نراضی شان ہونے والی ہے لیکن مزید دو برس کے بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ برس ہوئے یہ آٹھ برف دو مہینے اور ہوئے تو اللہ بھی سہارے آتے گئے اور اس ابو طالب کی کفالت نہ آ رہے ہیں جو ہمارے نبی سروسلم کے والد کے سگے بھائی تھے اس طرح سے اب آپ اور طالب کی کفالت نہ آئے ابو طالب صاحب عیال اس کے بہت زیادہ بچے تھے لیکن اور فاطہ مستق میں فاطہ دستی تنگستی سا... سے گزر بسر ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انداز سے کفالت لی اور اللہ نے ابو طالب کے مام میں کافی دی. ایک آدمی کا کھانا پورے کنڈے کے لیے کافی ہو جائے کرتا تھا اور زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ برس کی ہوئی بارہ برس کا دس برس کی ہوئی وقت ابو طالب نے یہ کہا کہ ملک کے شام تجارت کے لیے سفر کرے تقریباً بارفین نے اس واقعے کو لکھا ہے اور بعد کے اس واقعے پر تلاش بھی کیا ہے کہ کی تفصیلات کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ ابو طالب نے کے ارادہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا تو آپ ابو طالب نے جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اطلاع ہے تو اس سے کافی متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے گئے جب قافلہ پہنچ کرا تو وہاں جیسا تھا وہ اپنے گلدے کے اوپر سے اس قافلے کو دیکھ رہا تھا کہ اس قافلے میں ایک لڑکا ہے جہاں جا رہا ہے اوپر سے بادل پیسہ آیا اس سے وہ کافی پریشان تھا آخر کیا بات ہے بارہ ایک ہی لڑکے پر ہے آپ, آپ دعوت کرنا چاہتا ہوں تو قافلے والے آئے مگر جب یہ دینے پہ نہیں اس نے جب دیکھا وہ لڑکا نہیں ہے جو ہے آپ کے پیٹ پر وہ سہدی دیکھا کہ جو نمبر کی علامت ہوتی ہے بعد میں کہا دنیا کے سردار ہے اور نگر عالم کے رسول ہے اللہ انہیں رحمت عالم لا کر بھیجے گا اور اس کے ساتھ کہا کہ اب آپ اس کو آگے لے کر نہ جائیے یہ رخ تو معلوم ہے جائے تکلیف پڑھا سکتے ہیں ابو طالب نے جلد ہی اپنے معاملات سمجھا لیے اور اس کے ساتھ نبی اکرم علیہ وسلم کے ساتھ مندر واپس آ گئے اس واقعے کے تعلق سے بعد میں باز نے اعلان کیا ہے لیکن واقعہ تو ہے کہ تفصیلات میں علم کے درمیان اب اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی نظر رہی کہ نکی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو برس تک حجیم سادہ کے دور پیتے رہے مزید دو برس آپ نے حجیب سادے کا خیال کیا پھر دو برس آپ کے والدہ کے ساتھ رہے چھ برس کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا جب آٹھ برس کے ہوئے تو زیادہ کا انتقال ہو گیا اب اس کے بعد کہ برس میں آئے دس یا بارہ برس کے ہوئے آپ نے سات سے بار سفر کیا لیکن سے ہی اپنے فراخت واپس آ گئے صلی اللہ علیہ مکے میں تھے آپ صلی اللہ جو امر جب بیس برس کی ہوئی تو مکے میں اوکاس کے بازار میں خادے کے مہینے میں ایک ہوئی اس کا نام ہے فضار فضار کا مانے کے آتے ہیں سرکاری کا اس لڑائی کو انہوں نے فضا کیوں کہا کیونکہ یہ لڑائی حرمت والے مہینے میں ہوئی تھی اور دقادہ کا معنی حرمت والا مینہ ہے عرب تو لڑے لیکن اس لڑائی کا نام انہوں نے دیکھ کے رکھا کہ بری لڑائی کا نام رکھا اس لڑائی میں ایک طرف قریش اور فیلانہ تھے اور دوسری جانب قیس اور حیدال کے قبائل تھے سخت لڑائی ہوئی دونوں جانب سے بہت سارے لوگ مارے گئے اور آخر میں جو سلح کی گئی दोनों तरफ के मकतूद गिन दिया जाए जिसके पास ज्यादा मकतूदी होंगे उनको जो है उसकी उन्हें अदा कर जाए इस तरीके से जंग खत्म हो गया लेकिन इस जंग में हमारे नजीब सल्लाह वम अपने सचाओं को तीर्थ हमारे करते थे वे आप सल्ला मक्की जिंदगी में आप सल्ला वलम मक्के में रखे हुए जिंदगी में भरपूर हिस्सा रहे اپنے چاؤ کے ساتھ جنگل شریف تھے اور اس کے قبیلے زبیر ایک تازہ سامان لے کر مکہ آیا اور آج آئی نے ان سے سامان خریدا لیکن سامان خرید کا رقم ادا نہیں کیا جب سامان خرید کر رقم ادا نہیں کیا تو اس نہیں دیا تو جب سے چرکت اس نے ابو کبیر لگائی اور غذا لگائی کہ اور اپنی مظلومیت کا حوالہ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے آگے بڑھے اور سر قبائل کو لے کر ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کا نام تھا ایک معاہدہ خدور نام اسکول کیا گیا یا تو یہ جو معاہدہ ہوا اس پر لیے پر کہا گیا یا کہ اس معاہدے میں جتنے لوگ شہر تھے سب کا نام فضل قدم تھا اگر اس کا نام ہی حضور ہوا تو اس میں وہاں نے انہوں نے یہ عہد کیا کہ مکے میں جو بھی مزدور نظر آئے خواب حقے کا رہنے والا ہو مہولیات نہیں اور تھا یہ سب اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے اب یہ لوگ کمیٹی بنائے تھے آپ اس روایت کے پاس گئے اور اس زبیدی کے حق لے کر اس کے حوالے کر گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد ہی اس معاہدے کا تبدیلہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں الب اللہ کے گھر ایک ایسے معاہدہ میں شریک ہوا اس کے مقابل میں دنیا کی کوئی دولت بھی میرے پاس مجھے پسند نہیں ہے ہم اور نام سرخ بھی معاہدہ اس سے کہیں زیادہ پسند ہے اور اگر اسلام میں بھی اسم کا کوئی کمیٹی بن نہیں ہے کوئی معاہدہ ہوتا ہے میں ضرور تمہیں آگے بڑھ کر اس معاہدہ میں شریک ہوگا اور اس طریقے سے میں اس کا نہیں دیکھ رہا آپ نے دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے تربیت ہو رہی ہے اور یہاں تک کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں حصہ پہلے فروغ نے بکریاں چلائی اور اس طریقے سے بکریاں آپ نے کیا ہے کہ ہر کوئی نبی ایسا بکریا نے بکریاں چلائی اور بکریاں چلاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا کیا سائید اب ساحد نام کے ایک شخص تھے جن سے مل کر آپ صلی اللہ کاروبار کرتے تھے اور آپ نے ان کا تبدیلی بھی کیا کہ یہ بڑے بہترین ساتھی تھے نہ محنت کرتے نہ تجارت کے بارے میں آپ کی مکہ خاتون تھی جن کا نام نام خدیہ ہے یہ بڑی مالدار خاتون تھی پاکدار خاتون تھی اور جو ہے اپنے مال کو لوگوں کو دیا کرتی تھی اور لوگ جب کاروبار کر کے آتے آتے حصہ لے کر تاکہ صلی اللہ و شہرت کرو دوسروں کو دی گئی یہ دوسرا موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ سفر کی آخر, पहला मौका आपने दशा के साथ की थी दूसरा मौका है रास्ता में मैशला में बड़ी अजीब अजीब चीजें देखी दशा के बाद जा रहे थे कि बाटल का टुकड़ा आपका साया कर रहा था और इस तरीके से जो है धूप में रिश्ता का साया करने के अलावा ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें मैशला ने देखी इसके अलावा आपके अश्वास को आपकी सच्चाई को आपकी जियात को आपके मन को देखी واپس جب آئے تو کافی آپائے ہوئے تھے اور میں پہلے دو مرچ شادی کر چکی تھی اور ایک نا کا نام آئی تھا جب وہ کاسرے سب سے ابو حال آتے ان دونوں سے بہت دو شادی کی دونوں کا مالداری کی وجہ سے شادی کرے مگر نہیں تھی اب فقی جی اللہ آپ کی سہیلی کی وجہ سے آپ صلی اللہ نے حوالے کیا تو آپ کے فصا جو حفیظہ رضی جی اللہ تعالیٰ اللہ کے فصا کے پاس آئے اور اس طریقے سے دونوں کی درمیان ہو گیا چالیس تھی ذکر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اور اس طریقے سے حفیضہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بہتریت میں <سلام> آ اور جب تک حفیظہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہتریت میں رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ نے کسی اور سے شادی نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ خطیضہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد بھی حقیضہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ عبدال نے صبائی ابراہیم کے سارے اولاد حفیظہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کو دن آپ کے لبِ خاطر اور اللہ اور اس طرح اور سے لڑکیاں اللہ عمر قرسوم فاطمہ جی اللّہ تعالیٰ علسم یہ سارے کسانے فتیضہ رضی اللہ تعالیٰ حفظ تھیں رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اس قدر کہ اللہ علیہ نے جب بیل اسلام کو بھیجا یہ آئے اور اللہ کے ناج سے سلام بھی سنائے فطیضہ رضی اللہ تعالی کو اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ علیہ تشارت دیتا ہے جنت کے ایسے محل کا جس میں کوئی شور ہے سیلاب جی. آیا اور اس چرات سے کعبے کی دیوار نے کپڑے مکیا نے یہ کہا کہ کعبے کی مرمت کی جائے نئی تعمیر کی جائے اور ڈر بھی رہے تھے सबसे पहले कौन इसको उठाए आखिर आपस में तय कर लिए कि नहीं तामी होगी और दूसरे में हलाल पैसे ही लगाया जाएगा वो मगैरा में जो इसको उठाना शुरू किया हर तक यहाँ तक तोड़ते रहे तोड़ते रहे इब्राहिम की बुनियाद नजर आ इब्राहिम मुस्ात की बुनियाद पर उन्होंने काफी कुछ तामीर थी चूँकि हलाल पैसा ज्यादा नहीं था تو وہ غیر کے تعلیم کو مکمل نہیں کر سکے سے تواج ہے. اب کی ہو چکی اب جب یہ مسئلہ ہے کہ حضرت اسبق کو توڑ لے کر اس کی جگہ میں رکھے ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ حضرت اسبق کو لے کر اس کی جگہ پہ رکھے اور اس قبیلے کو یہ سب حاصل ہو کئی دنوں تک لڑائی جاری رہی کریفا کے مکہ میں یہ سب سے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم کل صفا سے جو داخل ہو اسی اپنا حقم مان لیتے ہیں ہوا ہی کہ باب سے سب سے پہلے جو سب داخل ہوا وہ ہمارے نبو صلی اللہ علیہ وسلم تھے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پولیس نے کہا محمد, محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی میں بڑے بڑے اکادری کی موجودگی میں جبکہ آپ کی عمر کے پینتیس سال ہے آپ کو حکم بنا گیا آپ کو سلم نے اپنی تعداد بچا دی خود اپنے ہاتھ سے حضرت کر کر سے ایک سب سے, اپنے ہاتھ سے پتت پر اٹھایا اور اسے قادر سے دیا اس طرح سے یہ بہت بڑا تنازع ہے حل ہو گیا اور اتنا کا فیصلہ تھا اس پر سب جو خوش ہو گئے یہ ہے ہمارے وسلم تھی عمدہ آداد کا سب سے بڑا نمونا تھا سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز تھے ہر بھلائی کے کام میں آگے بڑھتے سدا شہمی کرتے لوگوں کا بوجھ اپنے سر سرپے لیتے تھے اور کنگال کے ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جائے مہمان کی مہمان نوازی کرتے مصیبت کے مارے ہوئے لگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راؤ فرماتے تھے لیکن اس کے باوجود مکہ کے ماحول میں جو برائی پھیلی ہوئی تھی جو سلک پھیلا ہوا تھا اور جو خلافات پھیلے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت فرق تھی تو نبی احکومت کے ماحول میں رہتے بھی بھی. کے محور کی جو زندگیاں بےزار ہونے لگے الگ ہونے لگے اور اس محبت سے الگ ہو کر آپ رمضان کے میلے میں زندگی پر ایک نظر ڈالی جائے آپ چار سال تک اپنی عمر کے چار سال تک حجم صادیہ کیا رہے جب آپ اپنی عمر کے سوچے والدہ کا انتقال ہو گیا اپنی عمر کے آٹھ سال تک پہنچے زیادہ کا انتقال ہو گیا اپنی عمر کے دس بارہ سال کو پہنچے اس کے ساتھ نکالے آپ سفر کیے اپنی عمر کے بیس سال تک پہنچے حرم فجا میں اپنے کو آپ کو جیت دیا جو جنگ میں شریک رہے اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیری سوسائٹی میں شریک ہوئے اس کا نام حضف الفظ تھا پھر اپنے عمر کے پینتیس پچیس سال میں آپ صورت کی شادی ہوئی اور پینتیسویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک بڑے تنازع کا فیصلہ کیا بڑے بڑوں کی موجودگی میں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ جس میں بنائی بنائی ہے اور اس معاشرے کی برائیوں کیا فسے ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے آگے کی زندگی کے لیے تیار کیا رہا برائیوں سے روکا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا اور اس طریقے سے ہر خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے تاکہ جب آپ صدم کو نقوت ملے اصالت ملے تو نبوت اور اصالت کے لیے یہ پچھلی زندگی ساحل بنے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگوں سے کہیے بہت لدی تم <سلام> عمر عملی اور میں تو تمہیں اس سے پہلے ایک قمر گزار چکا ہوں کیا تم یہی سوچتے ہو ط یہ ہمارے مل صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے اس کی تفصیلات آپ نے سنی اس کے علاوہ بھی میگا صدر کی کتابوں میں اور بھی واقعات موجود ہیں لیکن ان سے کچھ واقعات ایسے ہیں جو صدر کے ساتھ حاضر نہیں ہیں یہ وہ جسے ہے جس سے غلام وبار نے اپنی کتاب کو دلیات نبوت سے فکر کیا ہے اللہ رب العلم سے بھی دعا ہے کہ اللہ عبدال ہماری ملیس کو مسجد خیر مجلس برکت مجلس حمل کرائے اور اپنے اللہ صلی اللہ علیہ محبت کو ہمارے سینے میں پیمنٹ کر دے اپنے نظیم و کی ابتدا اور اقتباس کی کافی پتہ فرمائے صلی اللہ نبی کریم والا آج بھی ان شاء اللہ عشاء الجرف کی